تک پڑنے تکنال ایک سو اکیس کا کم ہو جائے گا مل شاید ملوحان قال الملأ من قوم خرعون إننا أردهم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في الملائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وج اسم و امن کم لین المقَدینس ان تُ الم انہ نَحْنُ القین قَالَ علق فلما أعين الناس الحق ما كانوا يعملون فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ صَدَقَ اللَّهِ الْعَظِيمِ محمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی یفتہ قولی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک حال الملو من قوم فراؤن کہا سردارن فراؤن کی قوم میں سے انہازہ بے شک یہ لساحرن علیم بہت بڑا جادوگر ہیں بہت ماہر جادوگر ہیں درس کا جو کانٹیکسٹ ہے جو چل رہا تھا پہلے سے تو موسیٰ علیہ السلام فرون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوئے بھیجا تیزہ بلا فرون عملہ ہو تگا کہ فرون کے پاس جا وہ سرکشی کر رہے ہیں اور اس کو دین کا پیغام دو اللہ کا پیغام دو اور بنی سعید کو اپنے ساتھ اس میں سے آزاد کرا کے لے جاؤ تو موسی علیہ السلام فرون کے پاس آئے فرون سے یہی مطلب مطالبہ سامنے رکھا کہ آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے تو آگے سے فرعون نے اس سے مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس کون سی حقیقت ہے کیا معاوض ہے کیا چیز لے کے آئے ہو کیا آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو? رہے? جی السلام علیکم تو جی سر پہنچ گئے پس شروع ہو گئے گیا okay. صحیح ابو علیہ السلام نے ان کو دو معاجزے دکھائے جو لاس درس میں ان کا ذکر ہوا تھا کہ ایک تو آپ کے ہاتھ میں آساں تھا اور ابو علیہ السلام نے وہ جب آساں پہنتا تو ایک بہت بڑا اشتہار تھا اور اس اجدہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کتنا بڑا اجتہا تھا کہ ایک جبڑا اس کو زمین پہ تھا اور دوسرا جو ہے فرعون کے ماہ پہ تھا اور فرون وہاں سے باغ نکلا اور جو اس کے ساتھ حالات ہوئے اس کا ذکر پھر دوسرا معجزہ جو دکھایا وہ یہ کہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور بغل کے ساتھ لگایا تو وہ ہاتھ نکال کے چمکنے لگا تو یہ دو مہاجزے ان کو دکھا دیے تو جب فرعون کو ہوش آیا اور تھوڑا سمجھ لے کے حواس اس کے بحال ہوئے تو پھر اپنے سرداروں کے ساتھ اس نے مشورہ کیا کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے اور اس کو کیا نام دیا جائے یہ تو کچھ بڑا جادوگر لگ رہا ہے تو ان کے سرداروں نے بھی یہی کہا خال الملامن قوم فرعون فرون کی قوم کے رئیسوں نے سرداروں نے کہا ان نہ بے شک یہ تو ہے لاہر علی بہت بڑا جادوگر ماہر جادوگر اب صرف یہ نہیں کہ جادوگر ہے وہ اتنا بڑا اجدا ہے انہوں نے بنا دیا اور اس طرح یہ کرتب دکھا رہا ہے تو یہ تو جادو کی کرتب ہی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ماہر جادوگر ہے اب اس کا مقابلہ بھی جادو کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے تو ماہر جادوگر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے یورید ویوخر جکو میں نار دیکھو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین میں سے اب تو بنی اسرائیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو ساتھ ملا کے یہ آپ سے حکومت بھی چین لے گا اور پھر آپ سب لوگوں کو غلام بنائے گا اور تم تم کس زمین سے نکالے گا فماد آتا مروم بس آپ لوگ بتائیں اس میں کیا مشورہ کرتے ہیں آپ کیا عمر کرتے ہیں تو فرون اپنے وزیروں اور مشیروں سے اور جو سردار تھے ان سے کہنے لگا کہ آپ اس میں ہمیں مشورہ دیں کہ اب ہم کیا کریں آپ کیا امر اس میں فرماتے آپ کیا مشورہ اس میں دیتے ہیں خالو تو سب سرداروں نے کہا ارجے محل اس کو مہلت دو ٹائم دو یعنی ٹائم آؤٹ انہوں نے لے لیا کہ اب اچانک تو ہم اس کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ آگے مدلے کہ مصلح اسلام کیا بیان فرماتے ہیں اور آگے ان کے مقاصد کیا ہیں تھوڑا سا جب ٹائم آؤٹ ہمیں ملے گا تو ہم تھوڑی تیاری کر سکیں گے اور اس کا مقصد بھی سامنے آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اچانک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ریورس بیک ہوتا ہے فائر بیک ہوتا ہے تو اس کا بھی مطلب کہ تدارک ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو ٹائم دے اور اسی ٹائم آؤٹ میں ہم کیا کریں گے وہ خواہ اس کو بھی موقع دو اور اس کے بھائی کو بھی کیونکہ دونوں بھائی فرون کے دربار میں آئے تھے اور وہ لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میسی علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضو علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا تھا دونوں پیغمبر آپ کے دربار میں آئے تھے تو ان کے صدار نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو وہ عرصن فلمدا علحاش اور بیچ دو اپنے ہر شہروں میں تاکہ وہ لوگ وہ جمع کرنے والے ہیں تو وہ جمع کر دیں اس کو جمع کریں یا علی تاکہ وہ لے آئے ہر محر جل کے سرداروں نے اور جتنے بھی آپ کے ملک کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں ان سب شہروں میں مدینہ کی جمع مدائع شہر حاجرین جمع کرنے والے لوگ بادشاہ کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہر یا نکیب یا پولیس والے یا چپراسی جتنے بھی لوگ ہیں تاکہ وہ جا کے اعلان کر دیں کہ جو بھی بڑے بڑے ماہر جدوگر ہیں وہ ان سب کو فروغ نے بلائے ہوئے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں اور انہوں نے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی طے کیا کہ اب آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا تو کس دن مقابلہ کریں گے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ ان نہ مو ان موقع یومزینہ کہ آپ کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا تو وہ یومزینہ جو آپ کی عید کا دن ہوگا اس دن ہمارا اور آپ کا ٹاکرا ہوگا مقابلہ ہوگا اور ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ ٹائم انہوں نے کہا کہ ٹائم کیا ہوگا تو مسلح صاحب نے فرمایا وہیں یوک شرون سے بخار کہ شاش کا وقت ہوگا صبح جب سورج نکل آتا ہے یعنی دو دس بجے کا ٹائم تو ایسا ٹائم ہوگا اور آپ کی عید کا دن ہوگا تو اس میں پھر آپ جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ مقابلہ کریں گے تو انہوں نے پورے شہروں میں سے ہر کو بیچ کی جادوگروں کو جمع کیا اور جسہر تو فرون اور سارے جادوگر آئے فیرون کے پاس کتنے جادوگر تھے مختلف محسرین نے اس کو مختلف تعداد لکھے ہوئی ہیں ابن کثیر وغیرہ نے تیس ہزار تک تعداد لکھی ہوئی ہے مختلف شہروں سے تیس ہزار جادوگر جمع ہوا ہے اس نے سترہ ہزار لکھا ہوا ہے لیکن تیس ہزار تک پہنچاسا نے بھی تیس ہزار کے پورا جمع ہوا ہے کتنے زیادہ جادوگر جو ہے وہ جمع ہوا ہے اور جادوگر اپنے ساتھ رسیا اور لاٹیاں اور اس طرح کی چیزیں وہ لے کے آئے علیہ السلام کے پاس ایک تھا اور اس سے سام بن گیا تھا. تو معجزہ کر اس اس پیش کرنے والے تو وہ سارے تقریباً تین ہزار عمروں میں ان کی رسیاں اور لاٹیاں وہ لے کے میدان میں آ جس سے مقابلہ ہو رہا اور جا اسر تو پھر اور سارے جادوگر آ گئے انہوں نے کہا ان لنا لاجگ کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا اجر ہوگا ان کننا نقل و اگر ہم اس پہ غالبات لیکن جتنے بھی لوگ دنیاوی لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے سارے کام کرتے ہیں جو بھی پیغمبر آیا جو بھی پیغمبر آیا انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو دعوت کے ساتھ یہ یہ کہا کہ ماں السلکم علیہمن اجر میں اس چیز پہ آپ لوگوں سے اجر نہیں چاہتا جو میں آپ کو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کا میں کوئی اجر کا معاوضے کا کسی چیز کا طالب نہیں ہوں ان اجر ال رب العالمین میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے اوپر تو ہر کوئی امبر تھے یہی کہا انجر کہ میرا اجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے جو رب العالمین لیکن یہاں پہ جو جادوگر ہے جادوگروں نے سب سے پہلے سودے بازی شروع کر دی کہ ہمیں کیا ملے گا اگر اس کا روس اسلام کا مقابلہ کریں گے تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا اگر ہم غالب آ فرون نے کہا نام ہاں تمہارے لیے اجر ہے وَإنَّكُمْ لَمِنَ <الْمُقَرَّبِين> اور بے شک تمہیں میں اپنے خاص بندوں میں سے بناؤں گا مقربین میں سے بناؤں گا جس طرح وزیر اور بادشاہ کے جو مشیر ہوتے ہیں ان کی ہر وقت ایکسیس ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ فیسلٹیز بادشاہ سے لے سکتے ہیں تو انہوں نے فرون نے ان کو کہا کہ نہ صرف آپ کو اجر دیا جائے گا معاوضہ دیا جائے گا بلکہ میں آپ کو اپنے خاص بندوں میں شمار کروں گا اور آپ کو خصوصی عہدے دے دوں گا اب دیکھیں یہاں سے مطلب ہے کہ یہ فرون کا خاص بندہ بننا لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اب جو اللہ کا خاص بندہ بنے تو اس کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے یہاں سے مطلب ہے کہ سوچنا یہ چاہیے کہ بندہ ساری کوشش کرے یہ دنیا کے عہدے آج ہے کل نہیں ہے اور وہ فروئن جو خدائی کا دعوے دار تھا آج اس کی لاش کہاں پڑی ہوئی ہے اور کس حالت میں اس ساری دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے لیکن جو اللہ کے دوست ہیں علّن اولیا اللہ فن اللہ نہ ان کو دنیا میں کوئی پریشانی ہے نہ ان کو آخر میں کوئی پریشانی ہے تو چاہیے یہ کہ بندہ اللہ کا مکرم بنے اللہ کا مکرم کیسے بنے گا اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں پسندیدہ چیزیں وہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہوئی ہیں مخالف شریف کی حدیث کے موقع میں بتا اللہ کو پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو اس نے فرض کی ہیں کہ بندہ رسو گے پھر اس کے بعد تک کرب الب علی بواتے ہیں بندہ جو میرے قریب ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے قریب ہے نفری بازار نفلی بازار میں نفر بھی آ جاتے ہیں سنت عمل بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ سچرات بھی آ جاتے ہیں ذکر ازکار بھی آ جاتے ہیں نرو شریف کی قسم بھی آ جاتی ہے یہ سارے نفلی عبادت ہیں تو کے ذریعے سے بندہ فضل خاموں سے بن جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں رہتے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر کتنا قریب ہو جاتا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس کا پھر ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے خاص بندوں میں اور مقربین میں شامل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا جادوگروں نے یا موسا اے موسا ام تو پہلے ڈالے گا پھینکے گا و وہ ہو جائے ہم نقم الملکین پہلے پہنکنے والے ان کے پاس رسیہ اور لاٹھیاں تھی تو السلام سے کہا کہ آپ کے پاس بھی ایسا ہے السلام کے پاس وہی صرف اپنی لاٹھی اور اس کے بھائی جوہر اسلام سے دو تھے ان کے پاس کچھ چیزیں نہیں تھیں اور ان کے پاس ساری رسیاں اور لاٹھیاں اور کتنے ملو پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جادو کی چیزیں لائی ہوئی تھیں انہوں نے مص علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگ اس کو و... آپ کو اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے آپ لاٹھی پہلے پھینکیں گے یا ہم اپنی جو لاٹیاں ہیں اور رسیاں ہیں ان کو پہلے پہنکیں گے لیکن اس سے پہلے ان کی جو ون آن ون ان سے بات ہوئی تھی بوسا علیہ السلام سے تو موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے پاس اللہ کے معجوزہ ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ لوگ مطلب ہے کہ ایمان دیں اللہ کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے جادو سیکھی ہوئی کہ ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اگر ہم مغلوب ہوں گے تو تب پھر مطلب ہے کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن ہم, ہم ہمارے جو جادو ہے اس کو آپ مغلوب نہیں کر سکتے بلکہ ہم ہی غالب رہیں لیکن انہوں نے اور ان کے لیے آگے کا معاملہ جو آ رہا ہے آیات میں وہ آسان کرا انہوں نے کہا دور پینک اپنی چیزوں کو یا ہم اپنی رسیاں القو آپ آپ جس وقت انہوں نے اپنی رسیوں کو پینکا سہرو آئنس انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کیا وسطر اور وہ اس سے ڈرنے لگے خوفزدہ ہو گئے وجا او بس اور وہ لے آئے بہت بڑا جادو وہ لے آئے بہت بڑا جادو اور انہوں نے بہت بڑا جادو کیا اب انہوں نے جو رسیا پہن کی لاٹیاں پہن کی تو وہ ایک میل میدان لینتی اس کی اور ایک میل برتی اس میں سارے سانپ جو ہے وہ پھرنے لگے اور دور ہو لگے لیکن وہ کیا تھا انہوں نے نظر بندی کی تھی قرآن نے کہا کہ شاہ رخ آوین لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کو ایسے دکھ رہا تھا کہ جیسے مطلب ہے کہ بہت بڑے سانپ ہیں اشد ہیں میلو میلوں, میلوں مدر کے سانپ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں اور سارے مطلب کہ حیت و تسا وہ ایسے کہ جیسے بھاگنے والے مدعے کے سانپ ہیں تو ایسے سانپ سارے جو ہے وہ لوگوں کے انہوں نے جادو نے कि کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں محیط تبدیل نہیں ہوتی صرف لوگوں کی نظر بندی کی جاتی ہے لوگوں کو وہ چیز ویسے نظر آتی ہے اور حقیقت میں وہ رسی ہی ہوتی ہے یا وہ لاٹھی ہی ہوتی ہے لیکن صرف لوگوں کو اس طرح دکھائی دیتی ہے ان کے تخیر کو قابو کیا جاتا ہے जाता है और ہے اور جس طرح ان کی تھنکنگ ہوتی ہے اس تنکنگ پہ ان کو ڈالا جاتا ہے اور کچھ جادو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں حیات چینج بھی ہو جاتی ہے جیسے مطلب کہ وہ مشہور اس کی ایک معرکن قرآن میں لکھی ہوئی ایک ایک تو یہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدا بنا دیتے لجلتا یہود و تو وہ معروف معنوں میں یا ایکچوئل معنوں میں مطلب کہ گدا بنا دیتے یا اس کی عقل مطلب کہ چلی جاتی ہے تو یہ جادو کی وجہ سے کسی چیز کا بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے ایسے بھی ہے کہ جادو کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو گئی جی ہے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جیسے صرف نظر بندی ہوتی ہے چیزوں کی حقیقت بدل نہیں بدل نہیں جاتا. لیکن جادو ایک چیز ہوتی ہے اگر کسی کا جادو دوسری کو پر غالب بھی آ جائے تو وہ جو میٹیریل ہوتا ہے جادو کا وہ ختم نہیں ہوتا لیکن یہاں ان کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھینکیں آپ اپنی اثا آپ ڈال اب انہوں نے اتنا بڑا جادو اور لاٹھی اور جس وقت پہ موس علیہ السلام نے اپنا اثار ڈال دیا پیزا یا کل کف تو وہ ایسا اتنا بڑا اجتہا بن گیا کہ وہ کل کف کہ اس نے نگلنا شروع کر دیا ماں یا جو انہوں نے جھوٹ جھوٹ چیزیں بنائی ہوئی تھی ان کو ان کو نگلنا شروع کر دیا یا فق عف چیز بناوٹی چیز جو شب جو انہوں نے دکھائی تھی اس شبد بازی کو وہ جو بہت بڑا اشتہا بن گیا وہ اس کو نگلنے لگا اب جیسے میں نے کہا جادو میں کہ وہ میٹیریل چینج نہیں ہوتا لیکن یہ ایسا مذہب کا اجتہا بن گیا کہ ان کی ساری چیزوں کو نگل لیا اور سارے جادوگر ڈر گئے کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ جادو کے ذریعے چیز ختم نہیں ہوتی لیکن ان کی ساری رسیاں بھی ختم ہو گئی ساری لاٹیاں بھی ختم ہو گئی ان کا جادو بھی ختم ہو گیا سب چیز ان کی زیر ہو گئی تو اس وقت حق بس ظاہر ہوا حق واقع ہو گیا حق وبا عالمہ خان اور باطل ہو گئے ان کے سارے اعمال جو اعمال وہ کرتے تھے جا جادو کی شبدیں وہ لے رہے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے باطل کرا دیے وہ نابود ہو گئے اور بص علیہ السلام کا جو حق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہو گیا اور واقع ہو گیا فغلبو بس وہ لوگ مغلوب ہو گئے اور کا لے اسی طرح ون کلبو اور سارے جو ہے واپس مڑے ذلیل ہو کر اور رسوا ہو کر چونکہ عید کا دن اور ہزاروں لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا تو جو لوگوں نے تماشا دیکھا اور یہ ملے کہ نبی نبی کا اپنے وقت کے نبی کا معجزہ دیکھا مثلاً اسلام کا تو فرون کے قوم والے اس میں سے بہت سارے لوگ ایک روایت میں آتے ہیں کہ چھ لاکھ لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے اور باقی سارے جو ان کے ماننے والے تھے وہ پھر مدعے کے واپس چلے گئے نادم ہو کے اور پریشمان ہو کے یہ یہ فرون کے اس کو جو قوت کو ہے شکست ہو گئی اور جادوگر نے کیا کیا وہ ورن کی سحرت سادی سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے سجدے میں ڈالے گئے وہ القے ڈالے گئے سہرتوں سارے جادوگر ساجدی ایسے نہیں کہ انہوں نے خود سجدہ کیا جیسے مطلب ہے کہ ان کو سجدہ چھبایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اتنی جلدی گر گئے جیسے کوئی کسی کو مطلب ہے کہ فوراً کسی کام کے لیے مجبور کر دیتے ہیں امیجیٹ ایکشن امیجیٹ ایکشن کے لیے وہ الکے یا سحرت کو کہ وہ سجنے میں ڈالے گئے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کسی بندے کا کام نہیں یہ مطلب کہ جادو نہیں ہے حق ہے معجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تیر دیا اور وہ سارے سجدے میں گر گئے جس وقت سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دوزخ سارے مذہب سجدے ہی میں لے کر اور جو وہاں سے ہوتی جادوگر کہنے لگے قالو انہوں نے کہا آمنا بے رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں عالمین کے رب پہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اسی رب پہ ایمان لائے ہیں رب موسر و ہارون جو موسر کا رب ہے اور ہارون یہ کیوں کہا ساتھ کیوں پر ایمان لائے ہیں لوگوں کو انا رب رب تو انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے ہیں اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو موس کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے پھر آگے کیا ہوا تو ان شاء اللہ اب یہ دیکھے اس کے بعد پھر کو نے دمکیا دیتا ہے کہ آپ کو ہم سزا دیں گے اور آپ کو ہاتھ کاٹیں گے آپ کے پیر پیریں گے آپ کو سولیوں پر چڑھائیں گے لیکن ان کا جادوگروں کا ایمان جو ایک منٹ کی مسلمان تھے اتنا مضبوط تھا کہ وہ ساری تکلیفوں کے لیے تیار اور آج یہ مطلب کہ ہمیں دیکھیں جو سینکڑوں سالوں سے مسلمان اور جو خاندانی مسلمان چلے آ رہے ہیں دین کے لیے اتنی سی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم تیار تھے وہ موت کے لیے تیار تھے وہ پیر کاٹے جانے کے لیے بھی تیار تھے ہاتھ کاٹے جانے کے لیے بھی تیار تھے صرف سیکنڈ سے مسلمان یا منٹ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان انہیں بھر دیا تھا اسی وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ محبن یا اللہ ایمان ہمارے لیے محبوب کر دے وہ قلوب ہے اس کو ہمارے قلوب میں مزئین کر دے ہمارے قلوب کو اس کے ساتھ زندہ دے وہ کرے لین القفر والان اور نفرت کر دے ہمیں کفر سے اور گناہ کے کاموں سے اور لوگوں میں سے لوگوں میں ایمان کی ہلاوت آ جاتی ہے دین کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے نہ ہو تو ہے کہ نماز کے بھی نہیں جا سکتا نماز کے لیے بھی نہیں سکتا دن میں ایک دفعہ استقفا کی تفیق نہیں ہوتی دن میں ایک دفعہ لا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی ایک دفعہ دلوشریف کہنے کی تفیق نہیں اس سب اللہ کی تفریح سے پہلے اللہ سے بندے توفیق مانگے دعائیں کرے اپنی اللہ کے سامنے پیش کرے بیمار کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا معمول تلاوت میں معمول تلاوت میں ترتیب کا تھا تیزی اور سرت کے ساتھ تلاوت نہ فرماتے بلکہ ایک ایک حرف ادا کر کے واضح طور پر تلاوت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کی تلاوت وقفہ کر کے کرتے اور مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے مثلا رحمان اور رحیم کو مد سے پڑھتے اور تلاوت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور پڑھتے اعوذ باللہ اللہ ہی مین اور گاہے بگاہے یوں پڑھتے اللہ آؤ ذبیقہ منت شیطان رضیم مین ہم ہی ونفی ہی ونف ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علحدہ اس طرح پڑھتے کہ الحمد رب العالمین پر ٹھہرتے پھر الرحمن الرحیم پر وقف کرتے پھر مالک یوم الدین پر وقف کرتے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالىٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالىٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے مجید آہستہ پڑھتے تھے یا پکار کر انہوں نے فرمایا کہ دونوں طرح معمول تھا میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے جس نے ہر طرح سہولت عطا فرمائی کے بمطابق, بمطابق قضائے, قضائے وقت جیسا مناسب ہو آواز سے یا آہستہ جس طرح پڑھ سکے حضرت عائشہ رضیٰ سے روایت ہے ان سے ذکر کیا گیا کہ بعضے لوگ پورا قرآن ایک رات میں ایک دفعہ یا دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے پڑھا بھی اور نہیں بھی پڑھا یعنی الفاظ کی تو تلاوت کر لی مگر اس کا حق ادا نہیں کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام رات کھڑی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نماز میں سورہ بقر اعل عمران اور سورہ نساء پڑھتے تھے سو آپ آل صلی اللہ علیہ وََ وسلم کسی آیت پر جس میں خوف کا مضمون ہو نہیں گزرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور امن کا سوال کرتے تھے یعنی نفل نماز کے اندر ایسی آیتوں کے مضمون کے حق کو ادا کرنے میں اتنی دیر لگ جاتی کہ تمام رات میں ایک منزل پڑھ پاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نوافل میں کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر آتے اور سینائے مبارک میں سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی یہ خوف خدا کی وجہ سے ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ محبوب تھی جو ہمیشہ ادا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب امام ہوتے تو ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے جو مقتدیوں پر بار نہ ہوتی اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل پڑھتے اگر نماز نفل میں مشغول ہوتے اس وقت کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نماز مختصر کر دیتے اور اس کی ضرورت پوری کر دینے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو جاتے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف توجہ تام اور قرب خصوصی حاصل تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نماز شروع کرتے تو طویل کر دیتے پھر کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اس خیال سے مختصر کر دیتے کہ کہیں ماں پر بار نہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کھڑے کھڑے بیٹھ کر لیٹ کر وضو اور بغیر وضو جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت سے منع نہ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وََِ وسلم بہترین انداز سے تلاوت فرماتے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے سارا قرآن کسی ایک رات میں پڑھا ہو یا ساری رات یعنی عشاء سے لے کر فجر تک نماز پڑھی ہو یا سوائے رمضان کے کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں یعنی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیں کہ ہم تو نماز شروع کر دیتے ہیں الحمد <سؤال> سے شروع کر کے ولاد العلم پہ کڑے ہو جاتے ہیں الحمد رب العالمین الرّحمن الرحیم تک قسمانی صاحب نے بھی یہ لکھا ہوا ہے نماز کے آزاد میں سے کہ کم از کم مطلب کہ فاتحہ تو ایک ایک عائد پڑھیں الحمدللہ رب العالمین ارحمٰن الرحیم مالک رکن مالکین ایََ قن ابویہ نستانی اس طریقے سے ایک حکایات ایک پہ روکیے مطلب کہ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہے جس کو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارشوں کے سامنے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی حالانکہ ان کی پھر ڈسکشن یعنی ہوتی ہے اس طریقے سے بندہ جو بھی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ سوال جواب ہے اگر آپ آرڈر پہ بندہ لگا لیتے ہیں الحمد تو اس میں پھر کہ بہت مشکل ہو جاتی ہے نماز کے فوائد سارے فوائد ہو جاتے ہیں تو, خضوع تو ہی نہیں اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ بہت لمبے لمبے موافق نہ بھی پڑے اگر بیس رکعت نبی بھی دو رکعت نفر پڑے اسٹرا لیکن اچھے طریقے سے بندر پڑے اور نماز میں کم از کم خوشبو کلو کے ساتھ اور جتنا زیادہ بندہ تلاوت کرتا ہے دل اتنا ہی صاف ہوتا ہے ہر چیز کو زنگ لگ جاتی ہے عدی شریف کو بخرو میں دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور سکارت القلوب ذکر اللہ جو دل کا زنگ اتارنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے دل سے دل کا زنگ جو ہے اترے دیکھیں صرف پانچ منٹ بیٹھ کے فرحت اور تمنیت محسوس ہوتی ہے ایک مطلب کہ سکون محسوس ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ درج شریف پڑھیں گے